اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے لیے قامت کے دن ایک نوشتہ نکال گئے جسے کھلا ہوا پائے گا